تنخواہ صرف سات ہزار ہے جس میں میرا گزارا نہیں ہوتا تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں واقعی اگر آپ کے پاس نصاب کے مطابق پیسہ یا چاندی یا سونا نہیں ہے اور یہی سات ہزار آپ کی تنخواہ ہے جو مہینے میں پوری نہیں پڑتی تو بغیر کسی تردود کے آپ زکوٰۃ لے بھی سکتے